صاب کرام رد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارے لیے چوپائوں میں بھی اجر ہے فرمایا ہر تر جگر یعنی ہر زی روح ہر وہ چیز جس میں روح ہے ہر تر جگر میں ثواب ہے سوہان اللہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکیس میں ہے کہ ایک عورت کو صرف اس لیے مغفرت سے نواز دیا گیا کہ اس نے بھی ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا میٹھے بیٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین تو اسباب مغفرت میں سے ہے کہ کسی تر جگر کو کسی زی روح کو پانی پلایا جائے اور اگر ہم اس کے بندوں کو پانی پلائیں ان کی پیاس بجھائیں اور سبحان اللہ ماہ رمضان جاری و ساری ہے کسی کو افطار کروائیں تو کیا برکتیں حاصل ہوں گی برکت کے لیے پھر وہ حدیث پاک کا کچھ حصہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم فرما رہے ہیں جو رمضان میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی یعنی اسے جہنم سے آزادی نصیب ہو جائے گی اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کم ہو صحابہ کرام علی مردوان نے عرض یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے ارشاد فرمایا اللہ تعالی یہ ثواب کون سا ثواب جہنم سے آزادی گناوں کی مغفرت اور جیسا روزہ رکھنے والے کا ثواب ویسا افطار کروانے والے کا ثواب فرمایا یہ اجر تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا جو ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے ایک کھجور سے روزہ افطار کروائے یا پھر ایک گھونٹ پانی سے بھی روزہ افطار کروا دے اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوص سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے سران اللہ تو مسلمان کو پانی پلانا اسباب مغفرت میں سے بلکہ کسی بھی جاندار کو پانی پلائیں اللہ تبارا کا وا تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے اجرتا فرماتا ہے اور اس کی رحمت ایسے جھوم کر برستی ہے کہ بندے کبیرہ پار ہو جاتا ہے تو پانی پلانا چاہیے اور جن جن کے لئے ممکن ہو ہر ایک کے لئے ممکن وہ اختار کروائے پانی پلانے کی بڑی فضیلت نشاد ہوئی ہے المعجم السط حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھ حضرت سعین انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم رعف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص بیابان سے گزر رہے تھے ایک عبادت گزار دوسرا گناہ گار نیکوکار اور عبادت گزار کو پیاس لگی اور پیاس کی شدت اس قدر بڑھی کہ وہ گر پڑا اب وہ شخص جو گناہ گار تھا اس نے دیکھا اور سوچا کہ اگر یہ نیکوکار عبادت گزار بندہ مر گیا تو کیا ہوگا میرے پاس پانی تو موجود ہے تو اللہ عز و جل کے ہاتھ سے کبھی مجھے بھلائی نہ پہنچے گی اگر میں نے اس کو پانی نہیں پلایا تو اللہ ازل کے ہاتھ سے کبھی مجھے بھلا ہی نہ پہنچے گی اور اگر اس کو پانی پلا دیا میں کیا پیوں گا کہیں نہ پیسہ مر جاؤں بہرحال اس گناگار شخص نے پروردگار عز و وجل پر بھروسہ توکل کرتے ہوئے اس نیک شخص پر کچھ پانی چھڑکار اور باقی اسے پلا دیا وہ کھڑا ہو گیا اور یہ نیکوکار اور گناہگار دونوں اس بیابان سے گزر گئے مرنے کے بعد گناہگار کا حساب ہوگا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں مرنے کے بعد گناگار کا حساب ہوگا تو اسے جہنم کا حکم سنا دیا جائے گا ملائکہ اسے جہنم کی طرف لے کر چلیں گے اسی لمحے اس گناہ گار کی نظر نیک بندے پر پڑے گی کہے گا اے فلاں کیا تو نے مجھے پہچانا وہ کہے گا تو کون ہے کہے گا میں وہ ہوں جس نے بیابان میں تیری جان بچائی تھی وہ کہے گا ہاں ہاں پہچان گیا تو وہ نیک بندہ اللہ تعالی کے معصوم فرشتوں سے کہے گا ٹھہرو وہ ٹھہر جائیں گے پھر وہ نیک شخص رب تبارہ و تعلی سے دعا کرے گا رب اس شخص کا مجھ پر احسان جانتا ہے اس نے کیسے میری جان بچائی تھی یا رب یارب وجل۔ اس کا معاملہ مجھے سونپ دے اللہ تبارہ کا تعالی فرمائے گا وہ تیرے حوالے کیا پھر وہ نیک بندہ آئے گا اور اس شخص کا جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جائے گا سہان اللہ ہر خطا تو مغفرت عمل سیرت کرسو مجبور کی, اللہ یا الہی مغفرت و مجبور کی صلو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبر و و وسلم نمبر چودہ سو اکیس حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک جنتی جہنمیوں کو جھانکے گا تو جہنمیوں میں سے ایک شخص اسے پکارے گا اور کہے گا فلاں تو مجھے جانتا ہے تو وہ جنتی شخص کہے گا نہیں اللہ کی قسم میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے وہ جہنمی کہے گا میں وہی وہ ہوں جس کے پاس سے تو دنیا میں گزرا تھا پانی مانگا تھا میں نے تجھے پانی پلایا تھا جنتی شخص کہے گا ہاں پہچان گیا تو وہ جہنمی شخص کہے گا تو اپنے رب اور وجل کے پاس میرے لیے شفات کر راضی فرماتے ہیں پھر وہ جنتی رب تبارہ کا تعالی سے شفات طلب کرے گا عرض کرے گا یا اللہ عزا وجل میں نے جہنم میں جھانکا تو مجھے ایک جہنمی نے آواز دے کر کہا تو مجھے جانتا ہے میں نے جواب دیا نہیں اللہ کی قسم میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے اس نے کہا میں وہی ہوں جس کے پاس سے تو دنیا میں گزرا تھا پانی مانگا تھا میں نے تجھے پانی پلایا تھا تو اپنے رب عزل سے میری سفارش کر تو اللہ تعالی اس کی شفاعت قبول فرمائے گا اور اس کی خلاصی کا حکم صادر فرمائے گا لہذا اس جہنمی کو جہنم سے نکال لیا جائے گا سرحان اللہ نام شبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی وبی وبارہ شعب المان حدیث نمبر تینتیس سو اٹھتر حضرت سینب حرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم روف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پانی سے زیادہ ثواب والا کوئی صدقہ نہیں کسی کو پانی پلانا یہ بھی صدقہ یہ بھی ثواب کا کام ہے تنن ابی داود حدیث نمبر سولہ سو اکیاسی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئیں تو کون سا صدقہ ان کے لیے بہتر ہے فرمایا پانی تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور فرمایا یہ کنواں سعید کی ماں کے اصال ثواب کے لیے تو بزرگان دین اور دیگر جو ہمارے فوت شدہ احباب ہے ان کے اصال ثواب کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ترکیب کرنی چاہیے بعض اسلام بھائی وہ سبیل کی ترکیب کرتے ہیں بعض جگہوں پر کنواں کھدوا دیا کوئی ہینڈ پمپ لگوا دیا تو یہ بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ ہمارے عزیز کو جس کے لیے سال ثواب کی ہم ترکیب کر رہے ہیں اس سے فائدہ پہنچے گا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحبی وبار وسلم سیداتنا تنہا عائشہ صدیقہ طیبہ, طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعلح بیان فرماتی ہیں یہ سنن ابن ماجا کی حدیث نمبر 2474 عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم کس چیز کا روکنا جائز نہیں فرمایا پانی نمک اور آگ پانی نمک اور آگ ام المؤمنین فرماتی ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم پانی تو یہی ہے جس کا معاملہ ہم جانتے ہیں مگر نمک اور آگ میں کیا حکمت ہے فرمایا اے حمیرہ حمیرہ ام المن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے جو کسی کو آگ دے تو گویا اس نے وہ سب دیا جو آگ پکائے گی کھانا وغیرہ جو کسی کو نمک دے تو گویا اس نے نمک سے پیدا ہونے والی تمام لذت دی اور جس نے کسی مسلمان کو اس طور پر پانی پلایا کہ پانی پایا جاتا ہو تو گویا اس نے غلام آزاد کیا اور اگر اس وقت کسی مسلمان کو پانی پلایا کہ جب پانی پایا نہ جاتا ہو تو گویا اس نے اس کو زندہ کر دیا سبحان اللہ اترغیب و کی روایت میں سن لیجئے جو اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے پیاس بھر پانی پلائے اللہ تعالی اسے دوزخ سے سات خندقیں دور کر دے ہر دو خندقوں کے درمیان پانچ سو برس کی راہ ہو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و بارک و وسلم تو جہاں موقع ملے ہمیں پانی پلانا چاہیے کھانا کھاتے وقت دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو جہاں پر وہ پانی کا کولر رکھا ہوا ہے یا جگ رکھا ہوا ہے اگر وہاں جگہ مل جائے تو بہت اچھا ہے بار بار پانی پلانے کا ثواب ملتا رہے گا ہمیں پانی پلانے کا موقع ملے گا اور انشاءاللہ شاء اس سے پھر ثواب بھی حاصل ہوتا رہے گا یا کسی اجتماع میں مدنی قافلے میں یا جہاں بھی پانی پلانے کا موقع ملے تو ضرور اس کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے اس کا عجر حاصل کرنا چاہیے اور اس میں بالکل وہ سستی اور غفلت نہیں کرنی چاہیے آپ نے دیکھا کہ پانی پلانے پر ثواب ملتا ہے عجر ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ایسا کریم ہے دیکھیے کہ ایک خواہشہ عورت کی صرف کتے کو پانی پلانے کے سبب اس نے مغفرت فرما دی ہم مسلمانوں کو پانی پلائیں گے تو کتنا ثواب فرمائیں گے بالخصوص ایسے علاقے جہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے تو وہاں پر بالخصوص جن کو اللہ نے توفیق دیئے پانی پلانے کی ترکیب کریں انشاءاللہ بڑا اللہ پار ہو جائے گا تو غلام آزاد کرنے کی فضیلت پانی پلانے میں بھی آپ نے سنی تو غلام آزاد کرنے کی کیا فضیلت ہے میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان غلام کو آزاد کرے گا اس غلام کے ہر عرض کے بدلے میں اللہ تعالی اس آزاد کرنے والے کے ہر عز کو جہنم سے آزاد فرمائے گا تو جہنم سے آزادی کی بشارت ہے غلام آزاد کرنے میں اب پانی پلانے والا کس طرف سے شروع کرے آئیے یہ بھی سیکھ لیجیے مدنی چینل کی برکت سے چنانچہ بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے حضرت سعید میں رضی اللہ تعالی لنہو فرماتے ہیں حضور طاعیدارد عالم نور مجسم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کی خدمت بابرکت میں پانی ملا دودھ پیش کیا گیا آپ کے دائیں جانب ایک بدو بیٹھا تھا دیہاتی عرب کا دیہاتی اور بائیں جانب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ نوشے جان فرمایا اور پھر عرابی کو دے دیا اور ارشاد فرمایا دایاں پھر دایاں تو جب بھی پلائیں تو دایاں پھر دایاں پھر دائیں یوں حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور ساکی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی مشروب پیش کیا گیا آپ نے اس میں سے پیا دائیں طرف بچہ بیٹھا تھا بائیں جانب بزرگ لوگ بیٹھے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے بچے سے فرمایا کیا تم اجازت دیتے ہو کہ مشروب ان لوگوں کو دے دوں بچے نے عرض کیا نہیں اللہ کی قسم میں آپ کی طرف سے ملنے والے حصے میں کسی کو اپنے آپ پر ترجی نہیں دوں گا تو مالک کو شاہ بحروبر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے برتن اس بچے کے ہاتھ پر رکھ دیا وہ بچہ کون تھا سبحان اللہ مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ سرکار کے تبرک پر انہوں نے کسی کو بھی ترجیح نہیں دی تو جب بھی پانی پلائیں تو دایاں پھر دایاں اور یہ بھی یاد رہے کہ پلانے والے کو آخر میں پینا ہوتا ہے چنانچہ ترمیزی شریف میں ہے نبی اکرم مالک کا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پی مٹے مٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسباب مغفرت کا بیان ہو رہا ہے تو کسی بھی زی روح کو پانی پلانا یا اسباب مغفرت میں سے اور کسی مسلمان کو پانی پلائیں کسی اللہ کے بندے کو پانی پلائیں تو کسی غلام مصطفیٰ کو کسی عاشق مصطفیٰ کو پانی پلائیں تو کیا بات ہے گھر میں آپ کے پانی کا نل ہے اگر پڑوسی کو پانی کی حاجت ہو تو اس سے منع نہیں کرنا چاہیے کہیں پانی کے لیے کنویں کی ترقی بنا سکتے ہیں تو بنائیں ہینڈ پمپ لگوا دیں وغیرہ موٹر لگوا سکتے ہیں موٹر لگوا دیں انشاءاللہ عزوجل جب تک یہ لگا رہے گا لوگ اس سے پانی لیتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولا علی و صاحب ہی وبارک وسلم اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان مبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے جو دن باقی رہ گئے اس میں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ساری نمازیں تراویح خوش دلی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے ہم سے راضی ہو جائے صدا کے لیے راضی ہو جائے تو اسباب مغفرت میں سے ہے پانی پلانا اس طرح کی بہت ساری پیاری پیاری باتیں سیکھنے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور سبحان اللہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا اشعارہ آخری اشراء جہنم سے آزادی کا اشرا ہے اور قریب آتا جا رہا ہے ماہ رمضان مبارک کی خصوصی عبادات میں احتکاف بھی ہے مراک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال ماہ رمضان کے آخری عشرے کا احتکاف فرمایا ایک بار کسی غزبے میں شرکت کی وجہ سے احتکاف نہ ہوا تو مستفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عید کے بعد دس دن کا احتکاف کیا تو اعتقاف کی بڑی بہاریں بڑی برکتیں ہیں آئیے میں آپ کو آپ کی ترغیب کے لیے آپ کی تحریر کے لیے فیضان سنت سے کچھ ارض کرتا ہوں اور آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مادانی ماحول میں اعتقاف کرنے کی سعادت حاصل کر لیجئے انشاءاللہ رحمتوں سے برکتوں سے دامن مالا مال ہو جائے گا چنانچہ شعب الایمان جلد تین صفحات چار سو پچیس حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھیاسٹھ مولا مشکل کو شاک اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں محمد مصطفی حبیب کوریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشنما جس نے رمضان میں دس دن کا احتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے دو حج اور دو عمرے کی ہے حضرت سید عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے سلطان ذیشان رحمت عالم میان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تحفظ نشان احتکاب کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں اور حضرت سیدنا حسن بسری علی رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں موتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ ہمت کیجیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں احتکاف کر لیجیے ان شاء اللہ گناہوں سے چھٹکارہ نصیب ہوگا سنتیں سیکھنے کو ملیں گی نماز سیکھنے کو ملے گی ان آپ کو قرآن سیکھنا نصیب ہوگا ان شاء اللہ ازب روز حج کا ثواب ملے گا ان اللہ دو حج اور دو عمروں کے ثواب کی اشارت بھی آپ نے سنی اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیں وابستہ کر دیں اور ماہر رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہماری بے حساب مغفرت فرما دے ہر خطا تو در گزر کر کرے بے کر مجبور کی اللہ یا الہی